ونقفره ونقفره ونقفره ونقفر عليه ونعلم من شرور ننفسنا ومن سيئة عمالنا من يمده الله فلا مدلنا ومن يدلل فلا خالينا وأشهد والله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسست الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله یوسی وہی اشاء بینگا دن وہ الرفور رحیم بزرگاندین نوجوان ساتھی جی یہ ہم نے صورت یونس کی آٹ نمبر ایک سو سات پڑھی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین ہی نقصان اور فائدے کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ جسے فائدہ پہنچائیں اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ جس سے جس کو محروم کر دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا اس لیے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ نقصان اور فائدے نفع اور غرر میں اللہ رب العالمین کی ذات پر توقع کرے اور ہمیشہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل و فرم ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کرے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ طرف رجوع کرے توبہ افتفار کرے اور اللہ رب العالمین سے اپنی مصیبت کو ٹالنے اور دوری کر دور کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کرے اللہ تعالیٰ فرماتے جو ہمارا عذاب ان کے اوپر اور ہم ان کے اوپر مصیبت ڈالتے ہیں تو کیوں نہیں ہماری طرف رجوع کرتے روتے جبڑیاتے, آج بھی تو ان کی پریشانی کو ہم دور کر دیتے لیکن یہ حضراء لوگ مزید درائی بوری اختیار کرتے ہیں اور مصیبتوں میں گھر جانے کے بعد ہماری طرف رجوع نہیں کرتے ہیں نبی رحمی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راہی ہیں امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ علیہ کرتے ہیں نبی رحمی صلی اللہ علیہ وسلم ایجتن ابو اصطبع المخبیقات س الله وماهم قالوا يا سر الله وما هنا قال الشراب بالله وحر ووق النفسه وأطل الرما وأطل الطامات وأطل ماار التي والتبللي يوم الزة وقد فيفه الشناعة المقمنعة الغابلات أو كما قال عليه اشترا عط مقع برشات مايا أي ب السنب السبع الموبط مسلمان. سات گناہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں موبقات ہیں یعنی انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں انسان ان سات گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ اگر کرتا ہے تو دنیا آخرت دونوں میں انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے یہ گناہ نہایت خطرناک ہیں اسی لیے ان کو مہلکات کہا گیا موبقات یعنی مہلکات یہ گناہ انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سات مغلکات سے ہم سب کو محبوب رکھے جو آج خود کا موضوع ہے آپ نے سات رمایا صحابہ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ وما گنا جو انسان کو ہرا کو برباد کر دینے والے ہیں جو انسان کو تباہ کر دینے والے دنیا پھر دونوں جو برباد کر دینے والے ہیں وما ہننا یا رسول اللہ آپ بتائیے تو استاد گناہ کون ہے تو آپ نے سات نمایا وہ سات گناہ ہیں نمبر ایک آنف میں الاشراق باللہ نمبر دو آقے فرمائے السحر نمبر تیس وقتل النفس اللہ تھی حرم اللہ اللہ بالحق نمبر چار وقتل ربع نمبر پاچ وقتل ماہ بالیدیم نمبر چھ وہ طول اور نمبر سات وہ قدر قلم شنا دل امنا دل غافرات اور کماتارا آج بڑا یہ چھ گنا سات گناہ ہیں اور یہ سات گناہ ان کو محلکات قرار دیا گیا ہے یہ انسان پہ کو برباد کر دیتے ہیں پہلا گناہ ہے الکشراق و اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی مخلوق کو شامل کرنا شرک کرنا شرک سب سے بدترین گناہ ہے جب انسان کے اندر شرک آ جاتا ہے تو انسان کو شرک عراق اور برباد کر دیتا ہے دنیا میں بھی ذلیل اور خار اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ زلیل، اللہ تعالیٰ زلیل اور خوار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشا فرماتے ہیں ان اللہ فروشر بھی وجہ فروغ کرنے میں شاخ یہ سب سے بدترین گناہ ہے اس لیے دوسری حدیث کے اندر پوچھا گیا یا رسول اللہ بے آدم آپ بتائیں کہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے شرمایا فرمایا سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہج علامہ اللہ نے تجھے پیدا کیا اللہ تجھے رشق دیتا ہے تیرے مصیبت کو دور کرتا ہے تیری ہر ہر ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں لیکن اٹھتے بیٹھتے تم کسی غیر اللہ کو پکارتا ہے کبھی کہتا ہے یا پکارتا ہے یا خادہ پکارے گا اللہ اکبر آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا لیکن اس پہ بیٹھے تو اللہ تعالی کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے سب سے بدترین گناہ یہ ہے آپ نمبر دو سب سے بڑا گناہ پہلے نمبر پر شرک ہے اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ آپ نے شاپ فرمایا شہر جادو کرنا اور جادو کروانا ہے یہ بڑا بدترین گناہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس گناہ سے بچائے شرک سے تو انسان ڈرتا ہے لیکن جادو کرنے کرانے سے نہ بچتا ہے نہ ڈرتا ہے آپ کرواتے شرک کے بعد شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جادو ہے کیوں جادو اپنے ساتھ شرک کو لے کر کے آتا ہے بغیر شرک کے جادو نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ رب العالمین نے بتوں کی پوجا بتوں کی پوجا گار کی پوجا ہنومان کی پوجا بندر کی پوجا شدر کی پوجا سگر کی پوجا جڑھ کی پوجا ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے شامل کر دیا وہ صحر جادوگر ہو نہایت بدترین جرم ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بتائے آن قربہ شہر دوسرے نفر پر سب سے بڑا قناع جاتو ہے اسی لیے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاتو گرن کی جو سنا مقرر کی گئی ہے حدیث کے اندر قتل کر دینا ہے حضرت عمر خاروط ربی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں فیصلہ کیا تھا جہاں بھی کوئی جادوگر نظر آئے اس کی گردر مار دی جائے کیوں جادوگر کو دنیا میں زندہ رہنے کا اشتہار اسلام نے نہیں دیا ہے میرے بھائیو یہ بدترین گناہ ہے تو آپ نے ساتھ ہمایا سب سے پہلا گناہ شرک ہے اور شرک کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ جادو ہے حدیث کے اندر آتا ہے نہ اے حدت امام بصار رحمت اللہ علیہ بسن جید اور بسنا بے بس صحیح اپنی مسنت کیا کرنا کر کیا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بہتے ہیں سامنے رمایا من تیار او تو رہو من سرا او تو رہو آپ کے ساتھ رمایا منہ یاد رکھو لئی منا من تیارا او تو تیارہ رہو ہم میں سے وہ انسان نہیں ہے ہماری امت میں داخل ہونے کا اس کو اختیار نہیں ہے میرا امتی ہی کا اس کو اختیار نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے یا دونوں کو بدشگونی بتاتا ہے نمبر دو آپ نے ساتھ رمایا ہے. ہم میں سے وہ بھی نہیں ہے من کھانا اور تو کب دینا جو نجومی کے پاس جاتا ہے تعین کے پاس جاتا ہے اپنی قسمتیں معلوم کرنا شادی کرنا ہے تو پہلے بابا کے پاس آتا ہے بڑے سوچ کی بات ہے وہ بابا نہیں ہے مہا شیتان ہے بابا کہنا ہے بابا کہو کہ آپ ہو جاؤ گے اس کو دیر کا ہوں دنیا کا سب سے بڑا شیتان کہو جو تمہاری قسمت بدلاتا ہے آپ کر پاتے ہیں من کا کیا کھانا آپ کو خینا رہو جو کسی نجوبی کے پاس آتا ہے قائم کے پاس آتا ہے ذرا بتائیے میری قسمت میں کیا ہے میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں یہ میرا کاروبار درست ہوگا یا کہ نہیں اور یہ شادی کرنا چاہتا ہوں یہ رشتہ میرا اچھا ہوگا یا پورا وہ تیمان خود اس کا رشتہ بگڑا ہوا ہے خود اس کا کاروبار ختم ہے وہ خود منہ کو مر رہا ہے وہ دنیا کی قسمت میں کیا بتائے گا اس کی بیوی خود جو ہے تئیمان بڑی ہوئی ہے بچے خود اس کے نا پروان بنے ہوئے پڑوسی خود اس سے نارا ہے میرے بھائی وہاں وہاں بے ایمان ہے آخر ساتھ ہمارا ایسے انسان کے پاس جو آیا قسمت معلوم کرنے کے لیے اور یہ زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے آج کیا کہتے ہیں فال نکلوانا یہ میرے بھائیوں اور فال بھی پیسہ دے کر کے نکلواتا ہے یہ وہی سارا چکر شرکتہ ہے فال نکلوانا ایک وہ ایمان ہے جو کہتا ہے میں اتنا پیسہ لے کر کے تمہارا فال نکالتا ہوں اگر یہ اسلامی جیت ہوتی ہے تو کمپیوٹر سے اور انٹرنیٹ سے یہ نہ نکالا جاتا جانتے ہو کہ آج <laughs> آج اس زمانے میں ہر کسی نکالا جاتا ہے کس کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے ڈر در کون سا اسلام ہے اور کون سی اچھی چیز ہے جو آپ کی قسمت کے مشین بنا کے بتا دے اور آپ کی تقدیر یہ بتا دے آنے والا دن آپ کے حق میں کیسے ہوگا یہ کمپیوٹر آپ کو بتا دے یہ کون سا اسلام ہے کون سا دین ہے اس کے اندر کون سا پاور اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اسی لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں برما سمرہ صاف انسان جب عقیدہ برباد کر لیتا ہے دتنا ہو اکثر صاف انسان جو اپنا عقیدہ برباد کر لیتا ہے تو وہ جانور سے بھی پتھر ہو جاتا ہے کیوں بھائی ذرا سوچو آج پھان نکلوانے والے قسمت معلوم کرنے والے کے پاس جاتے ہیں لیکن توتا آج تک اپنی قسمت معلوم کرنے کے بعد بابا کے پاس نہیں آیا بابا کے پاس بھی جاتے ہو تو بابا توتے سے نکلواتا ہے تمہارا پھل ایک تم سے اچھا تو توتا نکل اللہ ہو سر اللہ گر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب نہ ہوا صاحب ہم تمہیں جانوروں سے بھی زیادہ بستر کر دیتے ہیں انسان اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے جانوروں کے پاس جایا کرتا ہے اور وہ جانور چاہے پر والے ہو یا ٹانگ والا انسان جو جانوروں سے پستر بیٹھا اس کے پاس جائے آپ کے ساتھ میں سنو لو بند تک بنا ہو تو کچھ رہو جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے داہن کے پاس اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے اور اگر قسمت معلوم کرایا تو یہ عید کافر ہو گیا اور کس نے بتایا ہو تو پہلے ہی سے کافر تھا گھر کے ہاتھ میں تصویر رہی ہو لیکن اس میں اور پنڈت میں کوئی فرق نہیں ہے اسلام نے دونوں دو کو کافر قرار دیا ہے یہ دوسری چیز ہے مسلمانوں کے کا وہ ہندوؤں کا کافر ہو نے انکار کر دیا اس قرآن کا جو اللہ نے اپنے نبی پر ناظر کیا تھا اس لیے میرے بھائی حدیثہ یاد رکھو آپ نے ساتھ رمایا جو کسی کوئی لے جو کسی کاہین کے ساتھ آیا اور اگر کاہین نے بتا دیا اور اس نے یقین کر لیا کاہین کے پاس چپنے جو گیا چالیس دن تک اگر وہ نماز پڑھے گا تو ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ اس کی قبوص نہیں کرتے پھر آپ او ساخارا یا کسی نے جادو کیا او اور یا کسی کے لیے جادو کرایا آپ نے ساتھ بنایا یہ علم دو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کوئی تعلق ہماری قومت سے نہیں ہے تو میرے بھائیوں ساخ بڑے عظیم عظیم گناہ ہیں آپ کے ساتھ پہلے نمبر پر الشرا دلہ دوسرا وہ صحت کرنا اور جادو کرانا نبی علیہ ریسرا خبر ساتھ بناتے نمبر تین وقت النس نہک کسی کو قتل کرنا بنا بنے کسی کو قتل کرنا ایک مسلمان کا خون تین گناہوں کی بنا پر حلال ہوتا ہے ایک تو شادی شدہ ہو زنا کر جا نمبر دو نہ کسی کو قتل کرے تو مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے نمبر تین نگل نے شاخ نوایا مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کی گردن مار بھی جائے دی جائے گی یہ تین گناہ ہیں جس کی بنا پر کسی مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے اب ان تین گناہوں کے علاوہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس نے ناحک قتل کیا نمبر چار آپ نے ساتھ ہمیں جس کو لوگ آج گناہ نہیں سمجھتی وہ اقن الربا سود خانہ اللہ تعالیٰ سب کو سود سے بچائے یہ صرف گناہ نہیں ہے آپ فرماتے مو کے میں سے ہراس کر دینے والا ہے آپ نے فرمایا ریوا سود کھانا بدترین گنا ہے یہی کیا کم ہے آپ نے ساتھ میں سود کے بہتر قرضے اور سب سے چھوٹا درجہ جو ہے ماں سے سیرا کرنے کے برابر ہے اس سے بدترین کھلاونا گنا اور کیا ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اس کے نام کو بدل دیا اور اس, کے اس, کے اس کو تعد کرنے کی کوششیں ہم نے شروع کر دی میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے یم الربا یم اللہ الروا وج الب سرکار اللہ تعالیٰ سود کو ہمیشہ گھٹاتے ہیں اور صدقات کو ہمیشہ بڑھاتے ہیں سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں اور ساری دنیا نے تیربا کر لیا کہ سود کو اللہ کس طریقے سے بٹاتا ہے چاہے مسلمانوں کو یقین آئے لیکن کافروں نے تو یقین کر لیا ہماری ساری بربادی کا سبب سود بنا ہے اس لیے کافی لوگ اندر اسلامی نظام چاہے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتے نمبر پانچ آپ نے ساتھ روایا وہ اطروم یتیم کمال خانہ یتیم کمال اے ایسا بدترین گناہ ہے نبی رہے سراب صاحب نے ساتھ رماتے ہیں قیامت کے دن قیامت کے دن. کچھ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو آپ بنا کے ان کے اون سے بڑے بڑے آگ کے شولے اور اندارے نکلتے ہوں گے اٹھیں گے قبر سے اور ان کا منہ کھلا ہوگا اور ان کے اون سے آگ کے شولے نکلتے ہوں گے شہاب کلام نے کہا یا رسول اللہ وہ سے لوگ ہیں آپ نے ساتھ نمایا کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاخ نماتے ہیں جو یتیم کمال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ جہنم کی آت کھا رہے ہیں یہ یتیم لوگ یتیم و کمال کھانے والے لوگ ہوں یہ اس طرح سے نبی شاہ کتنے ہو گئے الشراۃ وحر و قتل و نقل رحما وقل یا ماس آنے والے نمبر چھ آپ نے ساتھ ہمایا قلوت سے میدان جنگ سے کار سے لڑائی ہو رہی ہو اور اسلامی کہاد ہو رہا ہو اس موقع پر گزلی دکھا کر کہ اگر کوئی کافر میدان مدرس. کوئی مسلمان میدان چھوڑ کر کے کافروں کو پیر دکھا کر کے بھاگتا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرانے سے آخری گنا جو بڑا بدترین ہے آپ نے ساتھ ہمایا وہ قدر فلحسنا مبینہ پاک دامن پاک دامن بے خبر شریعت کی پابندی کرنے والے والی عورت پر اقدام لگانا اور بہتان تراشی کرنا یہ سات گناہ روایت میں ہے اور دو امام بخاری رحمت اللہ علیہ عبد الغفرت کے اندر دو گناہ اور نقل کرتے ہیں کہ یہ گہرکات میں سے ان سات گناہوں کے ساتھ ان دونوں گناہوں کو بھی ملا نمبر آٹھ آپ کے ساتھ روانہ ون اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا حرم کے اندر اور نوا گنا پتا نہیں کتنی لوگ اس کے نرم پیدا ہوگے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے جس سے انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد آج او وہ گئی ماں باپ کی نافرمانی کرنا نو اے اپنی کو سے بچاؤ اور تو ہم نے بات اور ذکر کیا اور نو گناہ ہو بی. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچائے اکور کوئی <تصفح> الحمدللہ للہ وسلام وسلم علیہ وباد مصطفیٰ ام آباد بات چلی تھی ان سات گناہوں میں بڑا بدترین گناہ ہے جادو کرنا جادو کرنا اور جادو کرانا یہ ایسا بدترین عمل کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کوا ہے طوینہ اور اس کو شرک کے برابر قرار دیا ہے شرک کے برابر قرار دیا ہے اور اس کی نہایت خطرناک ہے اسی لیے ہمیشہ ہمیں اس ہمیش برائی سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے اور یاد رکھو اس برائی سے بچنے اور بچانے میں ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سات پر توقل کرے جہاں اللہ تعالیٰ کی سات پر توقل نہیں ہوتا وہی انسان تھوڑی تھوڑی تکلیف میں کے پاس بھاگتا پھرتا ہے اور ایک سے جادو تر ایک جادو کرواتا ہے اور دوسرا اپنے جادو کا اعلان کروانے کے لیے جادوگروں کے پاس جایا کرتا ہے جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو کسی کافر ہندو سکھ کے پاس بھی اپنے جادو کا راج کروانے کے لیے جاتا ہے میرے بھائیو کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل کرو اور جب اللہ تعالی کے ساتھ پر توقل کرو گے تو اللہ رق العالمین پر ارشاد ہے وہ میں یہ توقت اللہ اللہ تعالی کی ساتھ جو توقع کرتا کافی ہوتے ہیں اسی تیسے میں یونس کی سو سات یہ نہیں پڑھی تھی نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد لی رکھ لیجیے فرا کا شبر ہو اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ تعالی کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے جی. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے توکل کا حکم دیا اپنی تر وجوہوں نے کا حکم دیا فرمایا وہی اللہ فراش پر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف دے دے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا وہی فلاں فضری اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضر کرم سے نواز دے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے فضر کرم کو آپ سے نہیں سکتا آئے. اللہ تعالیٰ نے سورے کے میں فرماتے ہیں سورہ فاطر کی آٹھ نمبر دو ہے آپ نے شاپ فرمایا فلاح سے کو جو بیٹا ہوا ہے جادو کرنے والا اور تمہیں دے رہا ہے یاد رکھو بڑا فراہم سے رہا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اگر اپنے رحمت کا سب لوگ کا حق وعدہ کھول دے تو فلاں مجھ سے کا راتر سن لینا یہ سورے خاصر ہے اور نمبر دو اللہ تعالیٰ من سے من رحما جب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے جشن کا دروازہ اولاد کا دروازہ کاروبار کے چلنے کا دروازہ صحت و تندرستی کا دروازہ اپنے فضل و کرم کا دروازہ کھول دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا سن لیا آپ نے کیا ہو سکتا ہے اللہ تو سچے ہیں اللہ نے کیا فرمایا فلاں گن سے کیا فلاں گن سے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جب کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا فلاں گن سے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا اب اگر دنیا نے کسی نے کہا کسی نے بند کر دیا ہے اولاد نہیں تو اس والے نے جادو کرنے اور نام پر چادو کر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے اصل میں بابا نے بندیش کر کسی نے بندیش کر دیا ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی بند نہیں کر سکتا اللہ کر دے رہے ہیں تو پتا چلا یہ سارے چھوٹے ہی ہیں کسی کو بندش کرنے کا اختیار نہیں ہے کر کے سن لو تم نے کوئی کاروبار شروع کیا ایک کاروبار نہیں چلا دوسرا شروع کیا وہ بھی نہیں چلا تیسرا شروع کیا وہ بھی نہیں چلا اب اب کے گئے فال نکلوائے اصل میں بہت سخت بندش کر دی گئی ہے ماہو اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ کوئی بندش نہیں کر سکتا آپ پتا کہنا اور سکھا ہوا مسلمان اور وہ اسلام سے کر جانے والا تاغیر کرنے والا کیا دو گھر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ یعنی بندش کر دی گئی ہے اور بندش کہاں ہوئی ہے وہ ستارے تمہارے گردش میں نہیں ہے ابھی ستاروں کو دیکھ نہیں سکتا ستاروں کو نہ بیٹھتا وہ خود بھوکھا مر رہا ہے وہ خود فکیل بنا ہوا ہے وہ, وہ کسی کی کوشش نہیں کر سکتا میرے قرآن پر ایمان رکھو دیکھو تمہیں کبھی بہت ضرورت نہیں پڑے گی اللہ فرماتے ہیں ماحول سے ضرور رحمتہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے کو اس کی بندش ہے بولو بندش نہیں ہو سکتی سمجھ گیا نا اللہ کی رحمت اگر اوپر سے بارش چل جائے تو کوئی روک نہیں سکتا پتہ نہیں وہ تھا صاحب اللہ کی رحمت کی بندش کر دے گا اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وَمَا وَمَا من اور جس کی اللہ نے بندش کر دیا ہے دنیا کے سارے بابا مل کر کے اس بندش کو کھو نہیں سکتے ہو طرح دیکھو یہ پانچ سو کی مندر کو کھولوا رہی ہے یہ کتنی بہت نامی ہے اور کس طرح کی سیاح ہے اور کس طرح سے نا رہے اور کس قدر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اچھا پار اپنے ہاتھوں میں میرے بھائی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کتاب کا توقل کرو کے ساتھ دعائیں پڑھا کرو ہم تو دعا پڑھتے نہیں حکم آئٹل کرسی کو پڑھا کرو اور ہم بازار سے, سے, سے تونا طریقہ بھی چلی ہے اور نیچے انڈین فلمیں ڈاکرے علاج کا واضح کر رہی ہے یہ کی کتاب کی تو سو میں پاس ہو اور ہو نہ چنتی ہو اور دلتے دلتے اور اللہ کام کے اندر اگر میں کوئی آدمی اگر میں کوئی آدمی اللہ سر قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارے بھائی تو پیچھے والا قرآن نہیں پڑھتا کیوں کہتے قرآن کی بے آدمی ہے حالانکہ پڑھنا چاہیے تو بڑی بے ہے اور قرآن کہاں کر کے یہی کہتے نا بھائی اس تعبیر میں سب کچھ قرآن لکھا ہوا ہے اور اس کو لے کے حمام میں بھی جاتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں قسم بھی کھاتے ہیں حرام کاریاں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں بھی بیٹھتے ہیں ہے جہاں یہ توہین نہ ہو رہی ہو قرآن کی تعلیم کی اپنے ہاتھ کو اس سے بچاؤ یہ تعلیموں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو میرے بھائی اللہ تارہ کر جو کرو دعائیں پڑھو دعائیں پڑھو اور تانگنے سے کام نہیں بنے گا ایک تو آئے کرسی پڑھو سورت المکر عمران پڑھو اور صبح شام کی اے فرق پڑھو ناز پڑھو ہر فرض نماز کے بعد مرتبہ پڑھو اور فرض نماز کے علاوہ بھی صبح شام تیس تین مرتبہ تینوں کل کو پڑھو یہ سارے جادوگر اور سارے نقصان پہنچانے والے اور بندش کرنے والے بندش تو نہیں کر پائے گا اس نے کرا رکھا ہے ہم سے اگر بندش کھو چکا ہوتا نہ بندش کر نہ سکتا ہے, نہ بندش کو کھو سکتا ہے پھر صبح شام کی بڑی دعائیں ہیں نبی رہے پراپس نماتے ہیں جو انسان صبح اور شام تین تین مٹوا پڑھ لے بسم اللہ, اللہ شاہد کی روایت ہے آپ دیکھو جو انسان صبح شام تین تین منتوبہ پڑھ لے گا اگر شام کو پڑھ لیا ہے تو صبح تک تو اس اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور صبح پڑھ لیا تو شام تک اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اس قسم کی جو صبح شام کی دعائیں ہیں نقصان سے رکھنے کی خیر و برکت کی نفار و فاطل کی یہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو سب کے دل سے پڑھو اللہ تعالیٰ وضو کرو تو یہ ساری مشکلات ہماری حل ہو جائیں لیکن مشکل وہی ہے ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہم باندھنا نہیں ہم باندھنا چاہتے ہیں ہم یا کرنا چاہتے ہم چاہتے مصیبت نہیں دور ہوتی ہے بات کی. کیوں؟ ابھی کرے تھے کہ بابا نے بندش کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جو آئے کریمہ لکھ کے دیا ہے اس میں فائدہ بھی رہا ہو اپنا. تو بابا نے اس کو کپڑے میں ایسی بندش کر دی ہے کہ فائدہ تو حال تمہیں پہنچے گا بابا نے تہوی سن لیکن بندش کر دینے کیا ہے بندش کرنا ہو تو اگر دینا ہوتا تو نہیں بکنا دیہاتا لے کے بندش کر کے تاکہ پھر دوبارہ اس کے پاس جاؤ تم لگے نہ کاگو نہ لٹکاؤ نہ بابا اللہ تعالیٰ کے رضا کے لگے اللہ کی طرف رجوع کرو اور ان دعاؤں کو پڑھو ساری مشکلات تمہاری آسان ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو کی تو فیمت نہیں کرائے اردو ہم ایک ہر انسان کی پریشانی کو دور کر دیں مقروط کے قدر کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی شفا ان کو شفا ہمارے جو بھائی انتقال کر گئے ہیں الله تعالى ان كل तमाम تقصو سے درگزر فرما خود قبر کو کی چاری بنا دے ان کے تمام نیکوں کو قبول کر لے لطیف ہوتے وہ معاف کر دے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم وذكر الله يذكركم وهو هو المجزي لكم ورد الله تعالى اكبر على الله هو